السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد الله لا إله للا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله المبؤوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته اليوم الدين بعد قیامت کی چھوٹی نشانیوں کا تذکرہ آپ کے سامنے لگاتار ہر اتوار کیا جا رہا ہے آج بھی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ ہوگا اور وہ نشانی ہے مدعیان نبوت کا ظہور یعنی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹے ہوں گے تجال اور کذاب ہوں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے اللہ رب العالمین نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کے مبارک سلسلے کو دنیا کے اندر قائم فرمایا جس کی آخری کڑی آخری نبی جناب عربی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ رب العالمین نے آپ پر نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا آپ آخری نبی ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے اب نہ کوئی اے, کتاب دنیا کے اندر نہیں آئے گی نہ کوئی نئی امت آئے گی اور نہ ہی کوئی نبی دنیا کے اندر آئے گا کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت آپ کو دی وہ کامل شریعت ہے ہر زمانے کے لحاظ سے ہے ہر دور کے لحاظ سے ہے اس سے پہلے جو شریعتیں ہوا کرتی تھیں وہ کامل نہیں ہوتی تھیں اسی لیے ان کی تجدید کی ضرورت پڑتی تھی تو اللہ رب العالمین انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجا کرتا تھا لیکن جو شریعت اللہ رب العالمینبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہ کامل شریعت دی اور اللہ نے دین کو آپ پر کامل کر دیا علی و مکمل تولکم دینکم و اتمم تو علیہمتی و رضی تعلق دینہ دین مکمل کر دیا گیا ہے نعمت پوری کر دی گئی ہے لہٰذا اب کسی نئی شریعت کی کسی نئے دین کی پتان ضرورت نہیں ہے اللہ علم و خبیر ہے پیامت کے آخری صبح تک جو جو چیزیں انسانوں کے لیے مفید تھیں ان تمام چیزوں کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دے دیا حدیث کے اندر دے دیا گیا اور جو چیزیں مضر نقصان دے تھیں ان تمام چیزوں سے ان کو روک دیا گیا لہذا اب کسی نئی چیز کی یا کسی نئے دین اور شریعت کی خطان ضرورت نہیں ہے آپ آخری نبی ہیں اس لیے بنیادی عقیدہ ہے اگر کوئی عقیدہ نہیں مانتا ہے آپ کو آخری نبی رسول تسلیم نہیں کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے اس پر تمام مسلمانوں کا ہر ہر مسلمان کا ہر عالم دین کا ہر مسلمان کا خواہ عالم ہو یا جاہل چھوٹا ہو یا بڑا مرد ہو یا عورت سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے آپ کو آخر نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے اللہ رب العالمین نے پرانے کریم میں آپ کو خاتم النبین قرار دیا ہے اللہ ہے ماکان محمد و خاطمنبی وکان اللہ علیہ آپ آخر نبی ہیں آخر رسول ہیں لہذا نبوت کا دروازہ اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا تجال اور کذاب ہے مکار ہے فریبی ہے جہنمی ہے ملعون ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے اور اسی پر مر جاتا ہے تو اصلے جہنم ہوگا ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا اور کبھی بھی وہ جہنم سے نہیں نکلے گا تو یہ بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت کا کہ اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ میری اور انبیاء کی مثال اس خوبصورت محل جیسی ہے جسے بڑا خوبصورت بنایا گیا لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی دیکھنے والے اس عمارت کی خوبصورتی کا اور اس کی سجاوٹ کا ذکر کرتے ہیں خوب داد دیتے ہیں لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اینٹ کے یہ خالی ہے کاش اسے پر کر دی جاتی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ آخری اونٹ ہوں اور مجھ سے اس آخری ایڈ کی جگہ کو پر کر دیا گیا ہے لہذا میں خاتم نبی اون ہوں نبی این ہوں اور میرے بعد اب کوئی دنیا کے اندر نبی نہیں آئے گا یہ بخاری اور مسلم کے روایت ہے اس طریقے سے غزل تبوک کے موقع پر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں جب اپنا جانشین مقرر کیا آپ جب مدینہ چھوڑ کر کے جنگوں کے لیے جائے کرتے تھے تو آپ مدینے کے اندر کسی کو اپنا امیر یا اپنا جانشین مقرر کر دیا کرتے تھے وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے اور اس طریقے سے امور اور چیزوں کو کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے تو آپ انہیں جان اپنا جانشین بنا کر کے جا کرتے تھے تو آپ نے علی عنہ کو غزل تبو کے موقع پر جانشین بنایا اور کیا فرمایا ان من نظر ہارون امو لا نبی آبادی کی تمہارا وہی مقام ہے جو ہارون کو موسا علیہ السلام کے ساتھ تھا البتہ میرے بات کوئی نبی نہیں ہوگا ہارون نبی تھے اور موسا علیہ السلام ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ حرب ہارون کو عطا فرما. اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنا کر کے نبی بنا کر کے مبوز کیا تو آف فرماتے کہ میرے بات کوئی نبی نہیں ہوگا تم مدینے کے جانشین ہو میری غیر موجودگی میں جب تک میں سفر سے واپس نہ آ جاؤں لیکن ہم تم نبی نہیں ہو کیونکہ ہمارے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ آخر المبیا وہ ان تم آخر الامم میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں آخری امت ہو ابن معاذہ کی روایت ہے ابن خدیمہ کی روایت ہے صحیح روایت ہے اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ بنو کی رہنمائی انبیاء کرتے تھے جب کسی کے نبی کی وفات ہو جاتی تھی تو دوسرا نبی ان کا جانشین بن جاتا تھا ہاں یاد رہے لا نبی آبادی میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئی ہے اور یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے اور امت مسلمہ کے اندر فتنہ اور فساد پھیلانے میں اپنی پوری قوت صرف کر دیں گے اور ایسے لوگوں کی تعداد کے قریب ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تیس کے قریب دجال اور کذاب نہ پیدا ہو جائیں ان سب کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اسے بخاری کی روایت ہے اور بعض حدیثوں کے اندر ستائیس مدعین ربوت کا ذکر ملتا ہے جن میں سے چار عورتیں ہوں گی حضیر رضی اللہ عنہ سروایت ہے کہ اللہ کے سر نے فرمایا میری امت میں ستائیس دجال اور کذاب پیدا ہوں گے ان میں سے چار عورتیں ہوں گی حالانکہ میں ہی خاتم النبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے سے احمد اور تبرانی اور بزار کی روایت ہے اس طریقے سے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبیلے مشرقین سے نہیں مل جاتے اور بتوں کی عبادت شروع نہیں کر دیتے میری امت میں تیس دجال پیدا ہوں گے سب کا یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہیں جبکہ میں ہی خاتم النبیین ہوں میرے بات کوئی نبی نہیں آئے گا ابو داود ترمزی کی حدیث ہے یہ اس طریقے سے مسلم احمد کی حدیث کی آ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم اس وقت تک قمد قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تیس قذاب نہ پیدا ہو جائیں ان میں آخری کذاب دجال آور ہوگا کانا دجال ہوگا یہ مسرت احمد کی بے سردن صحیح روایت ہے تو ان تمام حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نبوت کے مدعین پیدا ہوں گے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے اور وہ اپنے آپ کو نبی باور کرانے کی کوشش کریں گے جب وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے اور سب سے جو آخری دجال جو ہوگا نبوت کا دعوے دار وہ دجال ہوگا جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی بھی ہے اور جسے عیسیٰ علیہ السلام قطر کریں گے اور اس کے فتنے سے پوری دنیا کو محفوظ کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد تو دجال بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا بلکہ وہ اپنے آپ کو رب ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا جیسا کہ احادیث کے اندر بیان کیا گیا تو جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو واقع ہو چکی ہے اور کئی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ تیس دجال پیدا ہوں گے نبوت کے دعوے تو اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب علما نے یہ بیان کیا ہے کہ دجال یا نبوت کے دعوے تیس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور لیکن تیس وہ لوگ ہوں گے جن کی طاقت ہوگی شان و شوکت ہوگی ان کا ذکر ہوگا اور اس طریقے سے ان کا فتنہ زیادہ بڑا اور عام ہوگا ورنہ نبوت کے دعوے دار اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر مراد کثرت ہے خاص تعداد مراد نہیں لی گئی خاص تعداد یہاں پر مراد نہیں لی گئی ہے اس سے زیادہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں تو بہرحال یمانوی کی پیشین گوئی ہے جو پوری ہوئی ہے اور نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اسود انسی نامی ایک شخص نے جو پہلے مسلمان تھا مرتد ہوا نبوت کا اس نے دعویٰ کیا اور اسلام کا پہلا ایسا شخص ہے مرتد شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اے اس کے سپاہیوں نے یا اس کے ماننے والوں نے صرف چار ماہ کی مدت میں یمن کے اکثر حصے پر قبضہ کر لیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو وہاں کے مسلمانوں کے پاس یہ قتل لکھ کر کے اس کے قتل پر آپ نے زور دیا جس کے بعد مسلمانوں نے اس کی بیوی کی مدد سے خود اس کے گھر میں اسے قتل کر دیا اس کی بیوی مسلمان تھی اللہ اس کے رسول پر اس کا ایمان تھا اسود انسی نے پہلے اس کے شوہر کو ظلم قتل کر دیا تھا بعد میں زبردستی اسے شادی کر لی تھی اسود انسی کے قتل کے بعد اس کا فتنا ختم ہوا اور اسلام کا وہاں بول بالا ہوا اور اس کا کی تقریباً یمن کے اندر تین یا چار ماہ بتائی جاتی ہے کہ اس کا کنٹرول تھا یمن کے حصے پر دوسرا شخص یا ایک آؤٹ جس نے بوتھ کا دعویٰ کیا طلح بن خورید اسدی ہے اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور جس سے کئی بار مسلمانوں نے قتال کیا آخر اس میں آخر میں اس نے توبہ کر لی تھی اور اسلام کی طرف لوٹ آیا تھا اور اسلام کی خاطر انہوں نے بڑی قربانی بھی دی اور جنگ میں وہ شہادت سے بھی سرفراز ہوئے انسان بہکاوے میں آ سکتا ہے شیطان کے بہکاوے میں لیکن اللہ رب العامن با ہے مہربان ہے انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اربابین پڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے شرکوں کو کفر کو معاف کر دیتا ہے تو انہوں نے بھی طلحہ نامی ایک شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا لیکن بعد میں انہیں سمجھ میں آ گئی انہوں نے توبہ کیا اور اس طریقے سے اسلام میں دوبارہ داخل ہوئے اور انہوں نے بڑی قربانیاں بھی دی اور جنگ میں وہ شہید بھی ہوئے اللہ نے ان کی شہادت اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور اس طریقے سے انہوں نے توبہ کیا تو توبہ کرنے سے انسان کے بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے ایسے ہی مسلمہ کا یہ تو ایسا شخص ہے جسے ہر انسان جانتا ہے اور اس کے نام کے سامنے کذاب لگا دیا گیا جھوٹا انسان مسلمہ کا جھوٹا نبوت کا دعوے دار اس کا دعویٰ تھا کہ اس کے پاس وہی آتی ہے اور نبوت کا اس نے دعویٰ کیا خلیفہ اول ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید اکرما بن نبی جہل اور شرح بن ہسنا رضی اللہ تعالیٰ عمین کی قیادت میں اس کی سرکوبی کے لیے اس کے قتل کے لیے اس کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا مسلمہ کے پاس بھی چالیس ہزار کا لشکر تھا دونوں فریقین کے درمیان بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی آخر کار اسلام کا پرچم بلند ہوا اور باطل کو شکست فاس ہوئی اور وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے غز کے اندر ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ششا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا شہید کیا تھا جو تمام شہیدوں کے سردار ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو اس نے قتل کیا تھا تو اسے بڑی آر تھی کہ ایک عظیم صحابی کا قتل میرے ہاتھ سے ہوا بڑے بہادر تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تو اللہ رب العالمین نے اس کے پیشانی پر جو داغ لگا ہوا تھا امیر حمزہ کے قتل کا مسلمہ کا کے قتل سے اس داغ کو اللہ رب العالمین نے گویا کی مٹا دیا اور اس طریقے سے انہوں نے راحت کی سانس لی تو مسلمہ کا کو قتل کیا وحشی بن حرب نے جنہوں نے ہست امیر حمزہ کو قتل کیا تھا اللہ انہوں نے بعد میں اسلام کی توفیق دی اور اس طریقے سے انہوں نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی اور اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ مسلمہ کا جیسے جھوٹے اور مدعی نبوت کا قتل وہ حشی بن حرب کے ہاتھوں سے ہوا اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے تو یہ بھی ایک شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ایسی سجاہ نامی ایک عورت تھی بنو تغلب خاندان سے تھی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ نصرانی تھی اور اللہ قسط صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کی قوم میں بہت سارے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تھا اس پر ایمان بھی لایا قرب و جوار کے علاقوں کو یہ سرنگو کرتے ہوئے فتح کرتے ہوئے انہیں شکست دیتے ہوئے امامہ تک پہنچ گئی تھی جہاں اس کی ملاقات مسلمہ کا داب سے ہوئی اس کی تصدیق بھی کی اس پر ایمان بھی لائی اور پھر دونوں نے آپس میں شادی بھی کی یعنی عورت سجاہ وہ نبوت کا دعوت نے کیا یعنی بیوی بھی نبیہ اور وہ خود بھی نبی دونوں نے شادی کی آپس میں اور جب مسلمہ کو قدر کر دیا گیا تو یہ اپنے علاقے میں واپس چلی آئیں اور وہاں انہوں نے توبہ کیا شجہ نامی خاتون نے توبہ کیا اور اسلام دوستی کا بہترین ثبوت انہوں نے پیش کیا بعد میں بسرا منتقل ہو گئی اور وہیں ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے بھی رموت کا دعویٰ کیا تھا لیکن انہیں بعد میں توبے کی توفیق ملی حق واضح ہو گیا اور جو شیطان کے چال میں وہ گرفتار ہو گئی تھی اسے توبہ کیا اللہ ان کی توبہ کو قبول فرمایا ایسے ہی ہر اسلامی ایک شخص عبد الملک بن مروان جو بنو میاں کے ایک بڑے عظیم خلیفہ گزرے ہیں ان کے دور میں اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا شروع میں اپنے آپ کو اس نے بہت زیادہ یہ بات گزار ظاہر کیا اس کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا جب اس کو جب اسے معلوم ہوا کہ ہمارے نبوت کے دعوے کی اطلاع خلیفہ کو ہو گئی ہے تو کسی نامعلوم مقام پر روپوش ہو گیا چھپ گیا لیکن بسرا کے ایک شخص کو جب اس کی خبر لگ گئی تو اس کے پاس گئے وہ اور ظاہری طور پر اس کی تصدیق کی اور ظاہری طور پر یعنی اس کے مکر سے لوگوں کو یعنی بچانے کے لیے اور اس کے فتنے کو کچلنے کے لیے ظاہری طور پر اس نے کہا کہ ہاں میں بھی تمہاری نمبوت کا کو ماننے والا ہوں حالانکہ وہ صرف مخبری کرنے کے لیے گئے تھے اور اس کی جگہ کو پتہ کرنے کے لیے گئے تھے کہ کہاں پر چھپا ہوا ہے تاکہ خلیفہ وقت کو بتا دیا جائے اور پھر اسے قتل کر دیا جائے تو اس لیے انہوں نے ظاہری طور پر کہا البتہ دل میں اس کے خلاف نفرت تھی دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تھا صرف زبانی طور پر اس کے مکر سے اور فتنے سے امت کو بچانے کے لیے ختم کرنے کے لئے انہوں نے ایسا کیا تھا وہ بہت قریب ہو گئے اس کے یہاں تک کہ اس نے اپنے محافظوں کو حکم دے دیا کہ جب بھی ملاقات کے لیے آئیں تو ان کو اندر آنے دو ہمیشہ دروازہ ان کے لیے کھول دو کبھی اس کو شک نہیں ہوا کہ وہ ہمارے اوپر ایمان ان کا نہیں ہے تو اس مومن شخص نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو اس کی اطلاع دی اور خلیفہ نے اس وقت ایک لشکر بھیجا اور اسے گرفتار کر کے خلیفہ کی خدمت میں بھیج دیا گیا دربار میں بعد میں خلیفہ کے حکم پر علماء کی ایک جماعت نے اسے نصیحت کی اور اس کام سے توبہ کرنے کی دعوت دی لیکن اس نے توبہ سے انکار کیا اور اپنے کفر پر ڈٹا رہا تو خلیفے وقت نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا اور اسے قتل کر دیا گیا اس طریقے سے ایران میں مرزا عباس نامی ایک شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور وہ بھی ہلاک ہو گیا, مر گیا وہ اور سوڈان میں محمود محمد نامی بھی ایک شخص کا ظہور ہوا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت سارے لوگوں گمراہ کیا سن 1980 میں اس کی بھی ہلاکت ہوئی برباد ہو گیا جہنم رسید ہو گیا ایسے ہی ماضی قریب میں امریکہ میں محمد علی جا نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا محمد علی جا یہ امریکہ کے اندر اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور آج بھی اس کے ماننے والوں کی امریکہ کے اندر ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے اور مشہور مکے باز محمد علی اور عبدالعزیز ٹائسن یہ جو سب لوگ ہیں یہ سب کے سب اسی جھوٹے مدعا نبوت پر ایمان لانے والے ہیں امریکہ میں مکے بازوں کی جو اکثریت اسی پر ایمان رکھتی ہے لیکن بشارے جو امریکہ سے دور ملکوں کے اندر رہتے ہیں انہیں حقیقت کا علم نہیں ہے اور وہ ان لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں حالانکہ وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ محمد علی جان نامی جو شخص تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس پر ایمان لانے والے وہ کافر شخص تھا کفر کی حالت میں اس کی موت اور ہلاکت ہوئی لہذا یہ سب محمد علی اور عبدالعزیز ٹائسن اور اس طریقے سے اور لوگ عام طور پر جو وہاں مکے باز اور کھلاڑی اور اس طریقے کے لوگ جو بظاہر کرتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں میرے بھائی وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتے ایک کفر سے نکل کر کے دوسرے کفر کے اندر جاتے ہیں اور محمد علی جا کے اوپر ایمان لاتے ہیں اس کو اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں ایسے ہی برے صغیر ہند و پاک میں مرزا غلام محمد خادیانی کیا جو نبوت کا دعویٰ تو ہر شخص سمجھتا ہے انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریزوں کا ایجنٹ تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا پہلے اس نے مجدد کا دعویٰ کیا پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا اور آخر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یا اور اس طریقے سے سن 1908 میں حیضہ کی بیماری میں حمام کے در اہلا کو برباد ہوا اور جس شخصیت نے سب سے زیادہ اس کا تعاقب کیا کامیاب تعاقب کیا وہ تھے علامہ عبد العلامہ بلفا صلی اللہ علیہ صحیح رحمۃ اللہ علیہ جنہیں فاتح قادیان کہا جاتا ہے اور جن کے بارے میں بات مشہور ہے کہ اگر رات میں کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے اس پتنے پر رت کرنے کے لیے وہ ان کا قلم تیار ہو جاتا تھا حدیث حضیثلامی ایک پرچہ انہوں نے جاری کیا تھا اور اس عزیز اسلامی مجلہ کے اندر یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا اس کا تعاقب کرتے رہتے تھے اور اس طریقے سے ہمیشہ اس کی تردید کرتے تھے اور بہت ساری کتابیں لکھی اس کی تردید میں اور اس کے فتنے کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں یہاں تک کہ اے مرزا محمد غلام محمد قادیانی عاجد آ گیا اور اس نے مباہلے کی دعوت دی اور خود اس نے کہا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میں ان کی زندگی میں مر جاؤں اور اگر وہ جھوٹے تو میری زندگی مر جائیں اور آخرکار ایسے, ایسے ہی ہوا وہ جھوٹا انیس سو آٹھ میں ہےضہ کی بیماری میں ہےضہ کی بیماری میں حمام کے اندر ٹوائلٹ کے اندر جہاں لوگ غلازت کرنے جاتے ہیں پیشہ پیخانہ کرنے جاتے ہیں وہاں جا کر کے اس کی ہلاکت اور بربادی ہوئی اور ہمیشہ کے لیے واسل جہنم ہوا 1980 آٹھ کے اندر اور علامہ فاتح قادیان صنا اللہ رحمتہ اللہ علیہ اس کے بعد بھی کئی سالوں تک زندہ رہے یہاں تک کہ ہندوستان آزاد ہوا اور آزادی کے بعد علامہ صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پاکستان آئے اور پاکستان میں سن انیس سو ساٹھ کے بعد ان کی وفات ہوئی آپ سوچیں اس نے خود ایسا مبائل کی دعوت دی تھی اور خود وہ فاتح قادیان کی زندگی میں ہلاک ہوا اور اس طریقے سے موت کے گھاٹ اتر گیا مرزا غلام احمد سب سے زیادہ رد کیا وہ علامہ اللہ اللہ ایک ایک جھوٹ کا پردہ پاش کیا کئی کتابیں لکھی اس کی پروے پر اور اس طریقے سے علامہ محمد حسین بطالوی علوی اللہ علیہ یہ بھی مسئلے کے اہل دی سے تعلق رکھنے والے تھے انہوں نے بھی باقاعدہ کئی علماء کے پر ایک کتاب جاری کیا تھا شائع کیا تھا جس میں اس کے کفر پر علماء کے خطوے تھے تو سب سے زیادہ خطب نبوت کی جس نے پاسبانی کی ہے اور خطب نبوت کی جس نے سب سے زیادہ یعنی اس سے عقیدے کی حفاظت کی ہے وہ مسلق کے اہل حدیث علماء اہل حدیث ہیں جماعت اہل حدیث ہے یہ تر امتیاز اور یہ فخر اور شرف مسلق اہل حدیث کو حاصل ہے کہ سب سے زیادہ انہوں نے خطب نبوت کی پاسداری کی ہے اور اس کی حفاظت اور سیانت کی ہے اللہ تعالی جماعت کو ہمیشہ قیامت تک باقی رکھے اور باقی رہے گی اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر ہمیشہ سے حق پر رہے اور قیامت باقی رہے گی اور یہ جماعت یہی ہے صلب سالین کے نقش قدم پر چلنے والی جماعت مسلک اہل حدیث جماعت اہل حدیث تو الحمدللہ سب سے زیادہ ختم نبوت کی جس نے حفاظت کی ہے وہ مسلک اہل حدیث اور جماعت اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے علماء اور بھی علماء کی کردار ہے قربانیاں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور بھی علماء نے قربانیاں دی ہیں کردار ادا کیا ہے اور اس طریقے سے کتابیں تصنیف کی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس نے اس عقیدے کی حفاظت کی ہے وہ مسلق اہل حدیث ہے اور جماعت اہل حدیث ہے پاکستانی حکومت کا بھی بڑا کردار رہا ہے الحمدللہ للہ وہاں کی حکومت نے بھی غلام احمد قادیانی کے ماننے والوں کو کافر قرار دیا باقاعدہ کہ وہاں کی حکومت سے بل پاس ہوا اور ان کو کافر قرار دیا گیا اقلیت قرار دیا گیا تو الحمدللہ اس طرح کا جو یہ فتنا تھا کتنا گرچہ اس کا موجود ہے اس کے ماننے والے موجود ہیں آج بھی دنیا کے اندر اس کے ماننے والے موجود ہیں اور اس طریقے سے جو آدھا اسلام ہیں برطانیہ امریکہ اور اسرائیل اور اس طریقے سے اور جو ممالک ہیں ایک لمبی رقم خرچ کرتے ہیں اتنی لمبی دولت کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ لوگ باقاعدہ احمدی کے نام سے مسلمان کے نام سے مسلم کے, کے نام سے آج بھی مسلمان جو فقرا مساکین خاص طور سے اور جہاں پر جہالت زیادہ عام ہے وہاں پر چیریٹی کر کے اسپتال قائم کر کے اور لوگوں کی مدد کر کے اور بڑے بڑے لوگوں کو پیسے دے کر کے خریدتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے عقیدے کو ان کے اندر عام کرتے ہیں ہمیں ان کے فتنے سے دور رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمی نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے لہذا جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے مکار ہے جب وہ خود جھوٹا ہے تو اس کا دعویٰ سچا کیسے ہو سکتا ہے اس لیے نبوت کا دعویٰ کرنا قرآن کا انکار ہے اللہ تعالیٰ کی تکزیب ہے اللہ رب العامن کو جھرلانا ہے کیونکہ اللہ رب العامن نے قرآن کریم میں فرما دیا پہ نبی کے بارے میں کہ آپ خاتم النبیین ہیں آپ آخر نبی ہیں اور ہمارے نبی کی تقزیب ہے کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں آخر نبی ہوں ہمارے بعد کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا لہذا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے ایسے لوگوں کے فتنے سے میں دور رہنے کی ضرورت ہے جو آج نبوت کے نام پر مسیحیت کے نام پر یا مم... اور اے... کسی اور کے نام پر مہدی کے نام پر جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں ایسے لوگوں کے فتنے سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایسے لوگوں کے فتنے سے دور رہیں اللہ تعالیٰ اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے اللہ ہربلامین اس طرح کے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ یا تو انہیں ہدایت دے دے صحیح راستے پر آنے کی توفیق دے یا تو اللہ حربامین دنیا سے ختم کر دے تاکہ ان کا فتنا بھی ان کے ساتھ ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے اپ نبی کی سنتوں پر قائم رکھے اور اللہ ہربلامین ہر گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھ امین وہ صلی اللّہ البین محمد ولا علیہ و صاحب اجمعین و جزا کم اللہ خیر وہ السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ یہ تیرہویں نشانی تھی چھوٹی نشانیوں کی کے تعلق سے اس سے پہلے بارہ نشانیاں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی یہ تیرہویں نشانی ایسی تھی جو واقع ہو چکی ہے جس پر آج کے اس درس میں میں نے آپ کے سامنے تردید کیا اور چند ایسے لوگ جنہوں نے کا دعویٰ کیا تھا انہیں میں نے بس نمونے کے طور پر بیان کیا اور نہ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب سے امت مسلمہ کی کے باطر آمین جزاکم اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ